النور کل واقع افق اور اس میں آنے والے اسباق وہ سارے بیان ہو چکے ہیں آگے فرماتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا مین شیطوان یادین لا تتبعوا خطوات الشیطان اے اہل ایمان شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو ومَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ اور جو کوئی شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا تو شیطان اسے بے حیائی اور برائی ہی کا حکم دے گا۔ یعنی شیطان کے پیچھے نہیں چلنا اور اگر شیطان کے پیچھے چلو گے تو شیطان کا سب سے بڑا کام کیا ہوتا ہے بے حیائی اور برائی انہی دونوں باتوں کا حکم کرتا ہے, آیت میں ہے ان يحبون کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برائی کا چرچا ہو اللہ تعالی نے ان کے لیے رحم اداب الف دنیا والے آخر اللہ نے دنیا آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اس سے اشارہ اس بات کی طرف کیا جا رہا ہے کہ برائی کو پھیلانا اور برائی کا تذکرہ کرنا برائی کی اشاعت کرنا یہ سب شیطان کی پیروی ہے اور یعنی <تصفح> شیطان کی ذرا سی پیروی کے اندر انسان کے قدم کتنے ڈگمگا جاتے ہیں کہ ایک ذرا سی یعنی جس بات کو یوں کہا جا سکتا تھا ارے یار کیا ہو گیا وہ پیچھے رہ گئی ہوگی قافلت مطلب کوئی بھی نیک گمان کیا جا سکتا تھا اس نیک گمان کے مقابلے میں اپنے نے طوفان کھڑا <تصفح> کیا اور طوفان کی بنیاد پر نہ جانے کیا کچھ ہو گیا <تصفح> اور کتنے مسلمان اس میں اذیت سے گزرے یعنی کت بعض تھے جو مزے لے, لے کی باتیں این بہن کر رہے تھے لیکن جتنے مخلص مسلمان تھے وہ کس قدر اذیت سے گزرے یہ دیکھو یار ہمارے معاشرے میں اب کس قسم کی باتیں کون سی گفتگو کی جا رہی ہے تو یہ شیطان انسان کو اس طرف لے کے چلے جاتا ہے ولولا فضل الله عليكم ورحمه وما ذا كان منكم من احد ابدا لكن الله يزكي من يشاء اور اللہ کا فضل اس کے رحمت اور تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی پاک نہ ہو سکتا ل... لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے والله سمیع علیم اور اللہ سب کچھ سننے والا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے یہ صحابہ کرام کی شان میں نازل ہوئی یہ ایت ہم باوجود ہمارے شہر ہے باوجود شیخ کامل تذکیہ ممکن نہیں جب تلق ان کی مشیت فضل اور رحمت نہ ہو <تصفح> یعنی سابق رام کو متعلق اللہ نے یہ فرمایا کہ تم میں سے کسی ایک کی بھی پاکی نہیں ہو سکتی تم میں سے کسی ایک کا بھی تزکیا نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ اللہ نہ چاہے تو اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ کبھی حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ مختلف عنوانات سے دعا مانگتے تھے یا اللہ آپ نے فرمایا آپ جسے چاہتے ہیں اپنی طرف جس فرما لیتے ہیں تو آپ ہمیں جس فرما لیجئے آپ جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں آپ ہمیں ہدایت عطا فرماتی ہیں اور جہاں آپ جس کا چاہتے ہیں تزکیہ فرماتے ہیں یعنی ہم چاہیں کہ ہمارا تزکیہ ہو جائے ہمارے اندر سے گناہوں کا خیال گناہوں کی عادات چھوٹ جائیں تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے اللہ چاہے گا تو ہمارا تذکیہ ہوگا تو اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ اب ہمارا تذکیہ بیسے فرما دیجئے جیسے آپ نے صحابۂ کرام کا تذکرہ فرمایا حالانکہ صحابۂ کرام کس قدر دین کے راستے میں قربانیاں دینے والے تھے لیکن اللہ نے فرمایا کہ تمہارا تذکیہ بھی نہیں ہو سکتا تھا لیکن اللہ جب چاہتا ہے تذکرہ فرماتا ہے جس کا چاہتا ہے تذکرہ فرماتا ہے ولا يأتلئل الفضل منكم بسعه يطول القربه والمساكين والمهاجرين في سبيل اور قسم اللي يعفو والصفوح اقسمنا كانتم من فضيله والكشاتگی والے لوگ اس پر کہ وہ اپنے اموال سے دینی دی اموال سے دیں قرابت داروں کو مساکین کو اور مهاجرین کو اللہ کی اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور در گزر سے کام لیں الا تحبون ان يغفر الله لكم واقعہ یہ ہے کہ حضرت مستر رضی اللہ عنہ جو کہ اس واقع فق میں شامل ہو گئے تھے یعنی تہمت وہ بھی اس قسم کی باتیں کر رہے تھے یہ غریب مہاجر صحابی تھے اور حضب بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے یا خالہ ذات بھائی تھے تو حدف بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی مالی مدد کیا کرتے تھے اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سابق رام میں عمومی وہ تھا رواج تھا کہ جو غریب صاحبۂ کے تھے ان کی مالدار صاحبہ کرام مستقل بنیادوں پہ مدد کیا کرتے تھے ہمارے یہاں تو ہوتا ہے کہ وہ کبھی آ کر انہیں بیٹھ گئی اور انہیں بیٹھ گیا کہ بھائی گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے آٹا نہیں ہے چل بھائی لے کے دو سو روپئے چلے جائے ہزار روپے پانچ سو روپئے دے دیے اس کو بس جان چھٹی کہ بعض بیچارے اتنے غریب ہوتے ہیں کہ وہ کچھ ہاتھ پاؤں مار کے بھی نہیں کما سکتے بعضوں میں اللہ نے صلاحیت ہی پیدا نہیں کی ہوتی یہ بھی دھیان میں رکھنی چاہیے بس ہر شخص کو اللہ نے اتنی استعداد نہیں دی ہوتی اور بخش کے ساتھ تجربہ بھی ہوا بعضوں کے متعلق یہ کہا گیا کہ یار یہ بہت پریشان ہے ان کو کچھ کام وام کرا تو یہ چل پڑیں گے میرا اندازہ یہ تھا کہ یار اگر ان کو کام بھی کرائیں گے تو کام نہیں چلا سکتے کیونکہ ذہنی سطح کا دو چار ملاقاتوں کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے کہ بندے کی ذہنی سطح کس اپروچ کی یہی ہوا کام کرانے کے بعد بھی نہیں چلے تو پھر پھر یہی سوچنا پڑتا ہے کہ اللہ نے اس بندے میں استعداد ہی اتنی پیدا کی اس کا ذہن اس طرح سوچ ہی نہیں سکتا ہم بولے محنت اب محنت تو کر رہا ہے محنت بھی کر رہا ہے جستجو بھی کر رہا ہے لیکن اگلے میں اگلے کے اندر اتنی سمجھداری نہیں ہے اب اس میں یہ تو اللہ نے نہیں پیدا کری نا ہمارا کیا وصول تو اللہ نے جو مالداروں میں اتنی زور و زیادہ دا سمجھداری پیدا کر دی یہ کیوں کر دی یہ اس لیے تو کہہ رہی ہے کہ تب وہ اپنا مال ان کو دیں وہ سورہ یاسین کے آیا ہے نا کہ کفار نے کہا کہ کہ ہم مجھے نہ ہم ان کو رزق میں سے کیوں کھلائیں جن کو اللہ نے رزق نہیں دیا ہم اپنے رزق میں سے ان کو کیوں کھلائیں جن کو اللہ نے رزق نہیں دیا دلیل کے بنیاد پہ بات بالکل صحیح ہے اگر آج کل کی جو دلیلیں پیش کی جاتی ہیں ان کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ دلیل صحیح نظر آ رہی ہے نا بھئی اللہ نے نہیں دی دیا تو ہم کیوں دیں ان کو بھئی اگر اللہ تعالیٰ رحم فرماتا تو اللہ ان کو دے دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ اگر سب کو دے دیتا تو پھر کون جھاڑو لگاتا کون نوکریاں کرتا سب سیٹ بن کے بیٹھ جاتے یہ اللہ نے تفاوت رکھا ہے بالدہ آپ کے پاس جو رزق آتا ہے اس میں صرف وہ صرف آپ کے لیے نہیں آتا بلکہ حدیث میں آتا ہے انتم تنصرون و ترزقون اللہ بافا کہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری جو مدد کی جاتی ہے وہ, وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے اگر تم کسی کمزور کو اپنے ساتھ شامل کر لو ہمارے اب تو وہ رواج ہی ختم ہو گئے مثال کے طور پر آپ کو لگ رہا ہے جیسے میں نے بتایا تھا علی رضی اللہ صلّم نے بیٹا بنا لیا تھا کیونکہ ابو طالب قریب ہو گئے تھے بعد میں مال پیسے بہت کم تھے تو آپ نے عباس کے پاس گئے اور کہا کہ چچا جان ابو طالب غریب ہو گئے تو ہمیں چاہیے ان کی مدد کرنا تو دو دو بیٹے اب الگ الگ کر لیے دو بڑے بیٹے جو تھے تاکہ وہ خدمت وغیرہ کریں ابو طالب کی ان کو وہاں چھوڑ دیا تھا باقی دو بیٹے حضرت عباس نے لے لیے تھے اور دو بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیے تھے <coughs> تو پہلے زمانے میں تو کافی حد تک رواج تھا اب تو کوئی کسی کو نہیں پوچھتا جاتے بہت برا حال ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم فرماتے اور <coughs> تو حضرت مستر رضی اللہ عنہ کی بھی مدد کیا کرتے تھے اچھا چونکہ وہ شامل ہوگا اس میں یعنی حضرت عائشہ کے خلاف بات کرنے والوں میں تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد اس کی کوئی مدد نہیں کروں گا یعنی میں تو اتنا احسان کر رہا ہوں اور یہ میری بیٹوں پہ تو مت لگا رہے ٹھیک ہے تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی کہ کے والے لوگ اس پر قسم نہ کھائیں گے وہ مدد نہیں کریں گے اور فرمایا صحابہ بھی صحابہ تھے کیا آشان تھی ان کی آج کس... کسی کے لیے اللہ نے گنجائش نہیں چھوڑی کہ صحابہ کے خلاف کوئی بات کرے ولیافو ولیسفا انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں اللہ تحب اکثر اللہ کیا وہ نہیں چاہتے کہ اللہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے پتھر دل کام ہے بیٹی پہ تومد لگائیے جب اللہ نے یہ ادنا دل فرمائی تھی کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کر دے تو میں چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے اور پہلے سے زیادہ مدد کرنے لگی اللہ توحبائی اکفر اللہ بعض لوگ آ کے معافی مانگتے ہیں کہ غلطی ہو گئی ہمیں معاف کر دیں نہیں ہماری نہ کو دیں نہیں ہم نہیں معاف نہیں کریں گے تم نے بہت تکلیف ہو جائیے وہ معافی مانگ رہے حدیث میں آتا ہے جو مسلمان معافی مانگے اور دوسرا مسلمان باوجود قدرت کے اسے معاف نہ کرے تو وہ میرے حوضے کوسر پر نہ آئے اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے بھائی اگر دنیا اچھی گزارنی ہے اور جنت میں جانا ہے اتنا بڑا دل رکھو اتنا بڑا یہ تو میرے ہاتھ کے اشارے کا سب سہ جاؤ پی جاؤ چلیے اگر میں صحیح لفظ بولوں تو پاگلوں والی زندگی گزارو پاگل جیسے ہوتے نا ان کو کوئی کچھ بھی بولے ٹینشن نہیں ہوتی پاگلوں والی زندگی گزارو اس حوالے سے کسی کی بات کی کوئی ٹینشن نہیں ہو تو اللہ تو دنیا بھی اچھی گزرے گی اور ان آخرت بھی اچھی گزرے گی یعنی اس طرح کے معاملات پہ جو فضیلتیں آئی ہی ہیں وہ بے شمار ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس تاجر پر رحم فرمائے جو نرمی کے ساتھ سودا خریدتا ہے اور نرمی کے ساتھ بیچتا ہے اور واپسی کے معاملے میں بھی نرمی کرتا ہے شکل ادیث رحمتہ اللہ علیہ نے یہ حدیث فضائل تجارت میں لکھی ہے فضاء تجارت کی بھی کبھی تعلیم ہونی چاہیے رحمت اللہ صاحب نے ہی لکھوائی تھی وہ بھی لیکن ہم نے تو اس اس کو کو دنیا بنا دیا, اس کو دین بنا دیا دیا دین حالانکہ وہ بھی دین ہی ہے توقل کے درجات ہیں جو توکل کر سکتا ہو وہ صرف توق... برال متوکلین افضل ہیں متوکلین جو ہے وہ افضل ہیں جو تجارت نہیں کرتے صرف دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ اپنے غیر سے خزانوں سے ہمیں دے دے یہ فضیلت کا درجہ ہے یہ بہرحال ان سے افضل نہیں یہ لوگ لیکن توکل کی کچھ شرائط ہیں اس کے بغیر کسی کے لیے توقل جائز نہیں ہے جس میں توقل کی شرائط نہ پائی جائیں وہ توقل نہیں کر سکتا اس کو چاہیے کہ کوئی کام دھندا کر کے اپنا پیٹ پالے اور بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جن میں توقل پایا جاتا ہے بڑے بڑے علماء اور اچھے خاصے لوگ ان کو توقول کی اجازت نہیں دی گئی وہاں قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ ایک دن حاجی صاحب کے پاس آئے حاجی صاحب سے کہا حضرت میں چاہتا ہوں کہ مدرسے سے تنخواہ نہ لوں توقل کروں اللہ تعالی غیبی خزانوں سے دے خزانہ قاسم نانوتوی سید الطاعفہ دالم دیوبند کے بانی اور سارا, ش... سارا جو فیض ہے دنیا بھر میں وہ اس وقت ہی نہیں گئی ہے تقریباً یوں سمجھ لو اسی فیصد فیض دنیا میں دین کے معاملے میں وہاں قاسم نانوت اتنے بڑے عالم تھے حاجی صاحب نے فرمایا کہ حضرت آپ جو اجازت مانگ رہے ہیں یہ خامی کی دلیل ہے اس کا مطلب ہے نقص ہے. متوقع کے لیے اجازت نہیں مانگا کرتے جائز نہیں ہے جو نوکری چھوڑنا چاہتا ہوں نہیں اجازت نہیں ایک دن چلے گئے نا دل پہ زیادہ غلبہ ہو گیا چھوڑنی چاہیے چلے گئے تو پھر کہا ہاں ماشاء اللہ ماشاء بہت اچھا کام کیا تو بہرحال تو میں بتا رہا تھا کہ یہ جو حدیث اتنی فضیلت آئی تو حضرت نے اس کے فائدے میں لکھا ہے فضائل تجارت میں کہ اگر کوئی اور فضیلت نہ بھی ہوتی تو تاجر کے لیے یہ فضیلت بہت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعا دے رہے اللہ اس پر رحم کرے اور سچی بات یہ ہے کہ جو نرمی کے معاملات کرتا ہے یعنی مثال کے طور پر اس نے کہا نہیں جیسے کہ نا گھاک بعد اوقات گھاکوں کو غصہ بھی آ جاتا ہے بعض اوقات وہ اپنی پخ بھی لگا رہے ہوتے ہیں گھاک تو گاگ ہوتا ہے تو کچھ تھوڑا سا جیسے کہ جھکتا ہوا تول دیا ٹھیک ہے یار چلو کوئی بات نہیں تھوڑی سنا بھی دی تو کوئی بات نہیں جاننے تو یار اور اسی طریقے سے لینے دینے کے اندر بھی چلو کوئی بات نہیں یار نوٹ خراب بھی ہے تو ٹھیک ہے یار ہم آگے ہول سیل والے میں چلا لیں گے تو بہت نرمی کا معاملہ کیا تو لوگ نرمی کا معاملہ جو کرتا ہے اس کی بکری بھی زیادہ ہوتی ہے یہ تو دیکھی ہوئی بات ہے یعنی اس کی تجارت چلتی بھی زیادہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ جو نام ہے یعنی جنید جمشید نے واقعہ بیان کیا والمارٹ جو دنیا کا سب سے بڑا سپر اسٹور ہے تو وہاں پہ یعنی کہنے لگے کہ ہم کسی نے پچیس ہزار روپے کی خریداری کری اور دوسرے دن واپس لے گیا سوٹ وغیرہ تھے اچھا سوٹ جب وہ لگاتے ہیں تو ظاہر بات تو جو سلے ہوئے سوٹ ہوتے ہیں تو اچھے خاصی ان کی وغیرہ ہوتی اور ٹائم بھی نہیں لگی بھی تھی انہوں نے سب واپس کر لیا پیسے کر واپس تو وہ اس پہ سنا رہا تھا کہ حدیث میں کالے کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ چیز سامان لے کے واپس کر دینا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے شاید بن جو اپنے مسلمان کی پشیمانی یعنی اگر وہ پشمان ہوا تو پشیمانی میں اس کا ساتھ دے یعنی مدد کرے اس کی کہ بھئی ٹھیک ہے سودا لے کے چلے گیا اب اسے سمجھ میں آیا کہ نہیں ہوا تو پشمان ہوں گے وہ کہ بھئی واپس کرنا چاہیے واپس لینے چلے گیا تو ایک صحابی نے باقاعدہ اس فضیلت کو پانی کے لیے دکان کھولی کہ یہ فضیلت مجھے مل جائے کیونکہ وہ دکان dov... روزانہ دکان پہ بیٹھتے تھے ایک دن دکان لوگ بازار میں دکان نہیں کھولی انہوں نے تو کسی نے پوچھا کہ دکان کیوں نہیں کھولی کہا کہ وہ فضیلت جس کو پانی کے لیے کھولی تھی وہ کل مجھے مل گئی اس لیے میں نے دکان بند کر دی تو معاف کرنا چاہیے میں اس کو بتا رہا تھا معافی اور درگزر کا مزاج بن جائے الدین ارمون المخنا <عظیم> پاک دامن بے خبر مومنات پر ان پر پھٹکار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور ان کے لیے بڑا دردناک آزاد ہے میں اسی لیے بتا رہا تھا کہ آپ غیر مسلموں کے اسٹور میں چلے جائیں آپ دیکھیں ان کے کیا اخلاق کس طریقے سے وہ تربیت حالانکہ وہ بناوٹی ہوتے ہیں سب کس طریقے سے اپنے کسٹمر ریلیشن اور بات کرنا سودا لے جانے کے بعد بھی ان کے فون آ رہے ہوتے ہیں آب وہ چیز صحیح تھی آپ مطمئن ہو گئے اور ہم تو کہتے ہیں دکان چھوڑی اور بھاگے چل بھائی اب میں کون اور کون جو لوگ توہمت لگاتے ہیں پاک دامن بے خبر مومنات پر ان کے لیے دنیا آخرت میں بھٹکا رہے حدیث میں آتا ہے اتبیو ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو اس میں اشراق بلّ یعنی اللہ کے شرک کرنا قتل کرنا کسی کو ناحک قتل کرنا اور اس کے اندر فرمایا اس میں یہ بھی فرمایا کہ مومن عورتوں کے اوپر توہمت لگانا یہ سات ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے یعنی بہت بڑے کب بڑے گناہوں میں اس کو شمار کیا گیا ہے اچھا یہاں پر مومنات کی جو صفت بیان فرمائی غافلات کہ وہ بے خبر ہیں بے خبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں وہ پاس کہتے ہیں کہ غافلات کی صفت یہ ہے کہ انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ موبائل فون کیسے اٹھاتے ہیں فون ملاتے کیسے ہیں اور کوئی اس طرح کی خبر نہ ہو دنیا کی بالکل جیسے ہمارے پرانے زمانے کی خواتین ہوتی تھیں نا کہ پنکھے کے نیچے بیٹھیں گی تو سوچیں پنکھا گر جائے گا یہ مراد نہیں ہے اس میں اگر صحابیات تو بہت سمجھدار ہوا کرتی تھی اور اس زمانے کے جو فرون تھے وہ جانتی بھی تھی ساری کی ساری مراد یہ ہے کہ مردوں کے جو خفیہ معاملات ہیں اس سے وہ بے خبر ہوں یعنی کسی مرد کو پھنسایا کیسے جاتا ہے اور آپ دیکھ لیں کہ یہ, یہ ایک الگ ٹریننگ ہے نا جس کے بارے میں تھانوی نفر اللہ برقی کہتے ہیں کہ ہماری جو مشرقی عورتیں وہ تو جنت کی ہو رہے ہیں تو بولے اس لیے کہ جنت کے حرو کی ایک صفت یہ فرمائی ہے کہ ان کو لمج میں سننا قبل ہم بلا جان کہ ان کو نہ انسان نے چھوا ہے نہ کسی جن نے چھوا ہے تو اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں کی جو عورتیں واقعات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو کسی نے بھی نہیں چھوا ہوتا دیکھیں ہر طالبی کا زمانہ ایسے ساٹھ سال پرانا ہے لیکن اللہ کا شکر اب بھی بہت کچھ بگاڑ کے باوجود جن خواتین نے کالج اور یونیورسٹیز کی شکل نہیں دیکھی وہ بہت حد تک بچ جاتی ہیں بہت سی چیزوں سے <تصفح> اور جن کے گھروں میں بہرحال مشرقی روایت کسی درجے میں باقی ہیں جنہوں نے جنازہ نکال دیا ہر چیز کا تو بہرحال ان کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن جہاں کسی درجے میں پردہ اور یہ چیزیں باقی ہیں تو بہت حد تک بچ جاتی ہیں چیزیں یعنی ہمارے دال رحمۃ اللہ علیہ <السلام> بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے صحیح تربیت کی تو ان کی بچوں پر کبھی کسی نام کی نظر نہیں پڑی نظر ہی نہیں پڑی کہ چاہے کچھ وہ جوانی تک تو بے خبری سے مراد یہ کہ ان کو اس خفیہ معاملات کا پتہ نہ ہو کہ مرد کے محاسن کیا ہوتے ہیں کسی کو خط کیسے لیٹر کیسے لکھے جاتا ہے اس کا جواب کیسے دیا جاتا ہے اب تو یہ ساری چیزیں ٹی وی میں سکھائی جا رہی ہیں جو پانچ سال کے بچوں کو پتہ ہوتا ہے لائن کیسے دیتے ہیں یہاں مراد وہ ہے اب اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کس مزاج پہ تربیت کر رہے ہیں اپنے بچوں کی یہاں تو بے خبری کی صفت بتائی جا رہی ہے وہ بے خبری ویسے ہوگی لیکن اس پانچ سال کا بچہ جو ڈرامہ دیکھ رہا ہے جو فلم دیکھ رہا ہے اسے یقینی طور پہ معلوم ہے کہ وہ لائن کیسے دیتے ہیں آنکھ کیسے مارتے ہیں لو لیٹر کیسے لکھے جاتا ہے اس کا جواب کیسے دیا جاتا ہے اشعار کیسے سنائے جاتے ہیں سب پتہ ہے اس کو یا وہ مت شدو علیہ بے ماکان یا ملول یعنی اس کا مطلب یہ یہ مقصودات میں سے کہ ہماری عورتیں اور ہمارے مرد دونوں اس معاملے میں غافل ہوں <تصفيق> نہیں پتا ہو کہ یہ محبتیں کیسے بڑھائی جاتی جس دن ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کی زبانیں ان کے ہاتھ ان, ان کے پاؤں اس بارے میں جو عمل کرتے رہے تھے یعنی آج تم کسی پہ توہمت لگا لو لیکن کل کو آج تم خفیہ مجا اس میں ایک دوسرے سے بولے یار میں نے کسی کو نہیں بتایا اس کو بتایا ہے. کل ایک واقعہ پڑھا آج ہی پڑھا بلکہ صبح میں واقعہ پہلے ہی پڑھا پڑھنے سے تازہ ہو گیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں مدینہ منورہ کے اندر ایک عورت کا انتقال ہوا شاید آپ لوگوں نے بھی سنا ہو وہ اس کو غسل دے رہے تھے تو غسل دینے والی عورت نے عورتوں میں سے کسی نے کہا کہ یہ, یہ اس عورت کے فلاں مر سے تعلقات تھے تو وہ ہاں جیسے میت پہ وہ ہاتھ ہاتھ پھیرتے نا لگاتے ہوئے تو اس کا ہاتھ وہیں چپک گیا جیسے اس نے کہا نا میت کے ساتھ چپک گیا اب وہ چپک گیا ہٹی نہیں نا کھینچے تو وہ لاش ساتھ کھینچے اب ٹائم گزرنے لگا اب ایک دن گزر گیا ڈیڑھ دن گزر گیا تو کسی نے کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو تو بولا کہ ہاتھ تو نہیں کاٹ سکتے معذور ہو جائے گی پھر کسی نے کہا کہ اس کا میت کا وہ حصہ کاٹ دو تو کہا کہ اس سے میت کی بے حرمتی ہے تو بہرحال وہ علماء کے پاس آئی امام مالک کے پاس جب آیا تو امام مالک نے پوچھا اس عورت نے کچھ کہا تھا وقت اس عورت کے مطالعے بولا یہ کہا کہ اس کا فلاں مرد کے ساتھ تعلقات تھے تو امام صاحب نے کہا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس کی دلیل تو نہیں ہے گواہ ہے تمہارے پاس تمہاری بات کے بولے گواہ بھی نہیں ہے امام صاحب نے فرمایا اس نے شہرت پر میت پر توہمت لگائی ہے اور تہمت کی سزا یہ ہے کہ اسی کوڑے لگائے جائیں لہذا اس کی اسی حالت میں جا کے اسی کوڑے لگائے جائیں تو اس کے اسی کوڑے مارے گئے نواسی گوڑے ہوئے تو اس کا ہاتھ چھوٹ گیا سمجھ رہے ہیں اب رو رضی کتنا بڑا گناہ ہے یوم یوفی الدین جس دن اللہ ان لوگوں کو پورا پورا دے گا اور واقعی بدلہ اور وہ جان لیں گے اللہ ہی حق کی گواہی اللہ ہی حق ہے اور کھول کر بیان کر دینے والا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کرنے اور بنا لا تصلو بنا بادام کا حاف اللہ عمر ہم ترکی معاس اللہ تشکیب سے یا اللہ ہمارا کہنا سننا بیٹا قبول فرما لے ہمارے گناہوں کو مواف فرما دے دنیا آخر کے سارے مسائل کل فرما دے یا اللہ کا آپریشن ہے یا اللہ آپریشن کا کامیاب فرما دیے صحت جلد سے کاملہ کامل حاضل کا دائباتہ فرما دے اور ہمیں ان نعمتوں کی خوب قدردانی کرنے والا بنا دے تمام بیماروں کو یا اللہ معام فرما دے دیجیے